بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين بسم الله الرحمن قصہ حضرت سیدت مریم اور حضرت سید اللہ عیسی علیٰ نبینہ کا بیان ہو رہا تھا تو اس قصہ کے درمیان میں حضرت سید النا ذکریہ علیہ ساط اسلام کی دعا اور حضرت یاہی علیہ ساط السلام کی ولادت باسعادت کا ذکر آیا یہاں سے پھر قصہ دوبارہ اپنے مضمون کی طرف عہد کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا بحض قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا یا مریم جب فرشتوں کے گروہ نے حضرت مریم کو کہا اے مریم ان اللہ کے و تہرہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں پاک فرما دیا ہے وصطفا کے علا نے سائل عالمین اور سارے جہان کی عورتوں پر تجھے فضیلت عطا فرمائی ہے یہ ذہن میں رہے جو فرستوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ کے ساتھ کلام کیا ان کا جو کلام تھا فرشتوں کا ان سے مخاطب ہونا یہ واہ یہ شریع نہیں تھا واہ یہ نہیں, نہیں تھا یہ ذہن میں رہے واہ یہ شریع صرف نبی کو ہوتی ہے نبی کے علاوہ کسی کو واحع شرع نہیں ہوتی نبی پر جو کلام شریعت کا حکم نازل ہو جس پر یہ حکم نازل و شریعت مبارکہ کا اسے نبی کہتے ہیں سمجھا نا مسئلہ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا ہوں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہوں یا کسی بھی مرد کے ساتھ فیشت ہم کلام ہوتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ فیصوں کا ہم کلام ہو جانا جو ہے اس بندے کے نبی ہونے کی دلیل ہے نا واہ یہ شریح جو ہے وہ نبوت کی دلیل ہے جس پر واہ شری ہے وہ نبی ہوتا ہے وہ یہ شرح کے علاوہ آپ ہم کلام ہو جائیں یا اور اس طرح کے اور بھی کوئی بات پائی جائے تو یہ کسی بندے کے نبی ہونے کی دلیل ہے نہیں ہے یا حدیث پاک کریم اک علیہ السلام کا فرمان شریف ہے میں جو بندہ رمضان شریف کے اندر کسی ایک مسلمان کو روزہ افطار کرواتا ہے کسی ایک مسلمان کو روزہ کھلواتا ہے کریمہ کلیہ السلام نے کہ ستائیس کی رات کو للت القدر کو سائش نہیں للت القدر کو جبرین علیہ صاحب السلام خط تشریف لاتے ہیں زمین پر آتے ہیں وہ اللہ تبارک و مَن لَیلۃُ الْقَدْرِ خَیرٌ مِنَ الْفِشَارِ تَنَزَّلُ الْمَلائِکۃُ وَالرُّوحُ میں اس رات ملائکہ بھی نازل ہوتے ہیں اور روح الروح الامین بھی نازل ہوتے ہیں جی؟ جی؟ تو فرمایا کہ کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جبرائیل امین علیہ السلام جو ہیں یہ خود اس بندے کے ساتھ مصافہ کرتے ہیں جس بندے نے کسی مسلمان بندے کو روزہ کھلواایا ہو ایک بندے کو روزہ کھلوانے والے بندے کے ساتھ جبرائیل امین مصافہ کرتے ہیں ہیں جی تو ظاہری بات ہے جب مخا... مصافہ کریں گے تو السلام علیکم بھی کہیں گے نا تو یہ کلام تو پایا گیا یہاں بھی السلام علیکم کہنا یہ بھی تو کلام ہی ہے نا تو اس طرح کلام پایا گیا وہ تو وہ تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ہوتے ہوں گے مسلمان جو اخلاص کے ساتھ مسلمان بھائیوں کو روزہ افطار کرواتے ہوں گے تو پھر ان سب کے لیے یہ فضیلت مجھے آئی نہیں جی تو یہ کلام بھی پایا گیا خطاب بھی پایا گیا تو یہ کوئی نبوت والی بات نہیں ہے نبوت وہی وہ ہوگی جہاں بھائی شرع ہوگی باقی رہا یہ فرشتوں کا دکھنا نظر آنا اس پہ بے شمار دلائل ہیں فریشتے نظر حضرت امام غزالی رحمہ اللہ جب بغداد سے آپ تدریس فرماتے تھے چھوڑ کر کے بغداد سے بیت المقدس چلے گئے وہاں جا کے اپنے مسجد اقسہ شریف کے مینارے میں بیٹھ کر دس سال پورے چلا کیا دس سال پورے رفتالہ کی عبادت کی اس <سؤال> دس سال میں آپ کہیں بھی نہیں گئے دس سال کے بعد آپ خود فرماتے ہیں جس طرح چلا کرنا چاہیے تھا وہ تو مجھ سے نہیں ہوا لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مجھ اتنا فضل فرمایا کہ رب تعالیٰ کے فرشتے مجھے سامنے دکھائی دیتے تھے فرشتے سامنے دکھائی دیتے حضرت سعید اللہ کا اللہ پانی پتی پانی پتی اللہ آپ کے شیخ تھے حضرت مرزا مزر جانے جانا رحمہ اللہ آپ شہید ہوئے تھے انگریزوں نے آپ کو شہید کیا تھا حضرت مرزا مزر رحمہ اللہ جو ہیں آپ اپنی خانکہ میں بیٹھے ہوتے تھے حضرت قاضی صناع اللہ اپنے گھر سے نکلتے تھے کافی دور تھا گھر ان کا تو حضرت قاضی صاحب جو ہیں پہلے ہی کھڑے ہو جاتے تھے پیر ہیں مرید کے اس اقبال میں وہ عالم ربانی تھے کھڑے ہو جاتے تھے لوگ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں ایک دن کسی نے پوچھ لیا حضور وہ تو آئے نہیں ہوتے آپ پہلے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ قاضی ثناء اللہ آ رہے ہیں آپ نے میں جیسے قاضی صنا اللہ گھر سے نکلتے ہیں رب رفتالی کے فرشتے جو یہاں موجود ہوتے ہیں اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں میں ان کو دیکھ کے کھڑا ہو جاتا ہوں اندازہ لگائیں تو یہ عظمت اور شان جو ہے یہ فرشتوں کا دکھنا ملائکہ کا نظر آنا یہ یعنی فرشتے جو ہے وہ متشقل ہو کر آ جائے یعنی کہ تبسل یعنی کسی انسانی شکل و صورت میں آ جائے وہ تو بہت سارے صحابہ نے دیکھا ہے جیسے حضرت سعید اللہ داحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے غلام ہیں ان کی شکل میں تو اکثر آیا کرتے تھے حضرت جبر امین علیہ السلام حضرت کل بھی چونکہ دیہات کے رہنے والے تھے وہ بڑے بڑے جبے پہنتے بڑے بڑے جیب ہوتی ہے اس کی وہ جب وہاں سے آتے تو کچھ نہ کچھ لے کے آتے تھے امام حسن حسین اور نکال لیتے تھے خود ہی اور کھا لیتے تھے حضرت کلبی رضی اللہ تعالیٰ کی صورت میں جبریمین صلاحۃ السلام آئے اور امام حسن حسین چمٹ نہیں ان کو تو ہمارے بھی پیارے ہیں یہ تو وہ حضرت جو ہے نا امام حضرت بھی رضی اللہ عنہ کی صورت میں امین علیہ صدو اسلام آ رہے ہیں اور اس طرح کر کے جیسے وہ شریف بخاری میں ہے تو ایک بندہ گنجا تھا ایک پوڑی تھا ایک اندھا تھا تینوں کے پاس ایک فرشتہ آیا ہے ایک سے آگے پوچھے تجھے کیا چاہیے اس نے کہا گنجا دور ہو جائے میرے سردا ہے سر کا گنجا پن دور ہو جائے کہ میں بھی کسی اور کنٹری چلے جاؤں تھوڑے سے کلچ پلیٹیں ٹھیک ہو جان تو اس طرح یعنی جس طرح کی یعنی کہ میں نے بطور شغل کے کہا ہے بات پیچھے تک ہے باہر اس نے کہا میرا گنجہ پن دور ہو جائے کوڑی نے کہا میرا کوڑا پن دور ہو جائے دوسرے نبی نے کہا میرا اندھاپن دور ہو جائے میں دیکھنے لگ جاؤں تینوں کے پاس فرشتہ آتا رہا مختلف دنوں میں ایک ایک کے پاس پھر دوسرے کے پاس پھر تیسرے کے پاس اس کا گنجہ پن ٹھیک ہو گیا اس کا کوڑپن ٹھیک ہو گیا اس کا نبینا پن ٹھیک ہو گیا ان کے کہنے کے مطابق اللہ نے مال بھی دے دیا بعد میں وہی فرشتہ ان سے اللہ تبارک کی طرف سے امتحان لینے آیا میں سے فیل اور ناکام ہو گئے دونوں کہنے لگے یہ مال, مال میں رب کے نام پہ اچھا چل جا میں غور کروں گا اس نے کہا یار تو بھی تو پہلے گنجا تھا تیرے پاس بھی تو کچھ نہیں تھا گنجا پہچانا نہیں پھر گنجا کہنے لگا یہ تو مال ہمارے باپ دادے سے آ رہا ہے ہمیں کس نے دیا کسی نے نہیں دیا گنجا بکر گئے جی گنجا مکر گیا اس طرح کر کے دوسرا بھی مکر گیا وہ کوڑی جو تھا ایک ہی بندہ مانا اس نے کہا ہاں ہاں یہ میرے رب نے مجھے دیا ہے جتنا تیرا جی چاہتا ہے اس میں سے لے لے اس نے پھر بتایا اس نے کہا یہ تیرے رب کی طرف سے امتحان تھا تیرا اے گنجا فیل ہو گیا بارہ بارہ امتحان میں گنجا فیل ہو گیا تو یہ فشتوں کا نظر آ جانا دکھ جانا یہ کوئی ان کے ایسی بات نہیں ہے کہ اس بندے ایسی بات بالکل نہیں ہے تو یہ ممبیاء کرام علیہ وسعۃ والسلام کے, کے علاوہ بھی فرشتے جو ہیں وہ انسانی شکل میں متشکل ہو کر آتے رہے ہیں جیسے علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما انہوں نے عرض کی تھی حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ میں جبریل امین کو دیکھنا چاہتا ہوں کی دیکھنا چاہتا ہوں جبریل امین کو دیکھنا چاہتا ہوں امام سیودی رحمہ اللہ عرصہ فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت جبیل امین علیہ صلاۃ کے قدموں کو دیکھا تھا حضرت عبداللہ بن عباس نے اور عقلام کی برکت سے انہیں کچھ نہیں ہوا جیسے عقل علام کا وسال ہوا نا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما عقلام کے وسال کے بعد نبینہ ہو گئے نبینہ ہو گئے اور یہی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے بارگاہر کی بارگاہ کی یار صلی اللہ میں جبلی امین کو دیکھنا چاہتا ہوں عقل السلام کے پاس آئے جبلی اللہ حضور نے فرمایا کہ ذرا ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں تو ایسے ظاہر کیا ہوا کہ حضرت امیر حمدہ علی اللہ تعالیٰ کی نگاہ جو ہے نا ابھی حضرت جبیلی امین علیہ صحت السلام کے قدموں پہ پڑی تھی ان کے پاؤں پہ تو وہی بے ہوش ہو گئے بے ہوش ہو گئے اب بتائیں بھائی جس جبیلی امین علیہ صحت السلام کے قدموں کو دیکھنے دیکھنے سے بندہ بے ہوش ہو جائے ہیں تو وہ جبلیل امین علیہ صاحب السلام ان کا چہرہ کیسا خوبصورت ہوگا ہے تو پھر وہ جبریل امین علیہ صاحب السلام ہیں اپنے ان کے ہونٹ کتنے خوبصورت ہوں گے کریم آک علیہ صاحب اسلام کو میراج کی رات اپنے تو کافوری ہونٹوں کے ساتھ آکلیہ صاحب السلام کے قدموں کو بوسہ دیں گے آکلیہ صاحب اسلام کو بیدار کریں پھر میراج کی رات ہیں تو پھر اس محبوب کے محبوب کی ایڑیاں کیسے خوبصورت ہوں گی اے وہ ایڑیوں والا محبوب خود کتنا خوبصورت ہوگا چاند سے بڑھ کر ایڑی رخسار عالم کیا ہوگا <تصفح> اللہ جب کا ایسی کے چیرے مبارکہ سے چمک اڑتی تھی آنے والا بندہ اپنا منہ دیوار میں دیکھ لیا کرتا تھا دیوارے جہاں بھی جاتے حضور مسل آئی تھے آئینے کی طرح چمکنے لگتی تھی آنے والے بندے اپنا منہ دیوار میں دیکھ کو کو اور شان اللہ اکبر کبیرہ اللہ فرمایا جی دیکھیں ملائکہ کا گروہ آیا اور حضرت مریم اللہ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے وہ توہارا اور آپ کو پاک کیا ہے اور ان کی پاکی جو ہے وہ یہ جو عام عورتیں جن مسائل سے دو چار ہوتی ہیں ہر مہینے میں یہ بچے کی ولادت کے بعد ان سے آپ پاک تھیں ان سے آپ یہ بھی پاک تھیں اور حضرت سیدہ کائنات کیئنات خاطمت رضی اللہ تعالیٰ نے آپ بھی پاک تھیں یہاں تک کہ ایک نماز میں نماز کے بعد نماز پڑھی آپ نے امام حسن پیدا ہوئے اگلی نماز کا وقت آیا سیدہ کائنات نے وہ نماز بھی پڑھی کیا شان ہے اور یہی آل امام حسین کی مرتبہ ہوا سمجھایا نا یہ عظمت اور شان تھی ان پاک ہستیوں کی تو یہ تو ان کی طہارت ہو گئی جی ظاہری اور باطری طہارت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے یعنی شیطان جو ہے شیطان جو میں نے کل کل پرسو شر بتایا تھا کچوکا لگاتے آ کے اللہ تبارک و تعالی نے اس سے بھی آپ کو پاک رکھا جی یہ بھی نہیں ہو سکا شیطان جو ہے آپ کو آپ کی طرف آ ہی نہیں سکا اللہ تعالی نے اتنا اسے دفا دور کیا تھا اور حضرت سعید الطن عیسی علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی نا تو شیطان آیا تھا کچوکا لگانے کے لیے حضرت سیدنا اللہ جبلیٰۃسلام نے اسے تھپڑ مارا کہ اوڑھ کے جناب دوسری جانب جا گرا ایک مشرق میں پڑا نا تو مغرب میں جا گرا شمال میں پڑا تو جنوب میں جا گرا کے جا پڑا وہاں اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی نے وسطا کے علا العالمین اور تمہیں سارے جہان کی عورتوں پر چن لیا ہے یہ ذہن میں رہے جو عورتیں فضیلت والی نا وہ پانچ ہیں کتنی ہے پانچ ہیں دو جو ہیں وہ ہیں پچھلی امتوں کی ایک حضرت آسیہ فرون کی بیوی اور ایک حضرت سید الجناب مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دو خواتین ہیں اور اس امت میں ایک حضرت سیدہ کائنات حضرت خدیجۃ القبرہ رضی اللہ عنہ ایک حضرت سیدہ کیا نات عائشۃ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ایک حضرت سیدہ کینات سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ یہ تین خواتین جو ہیں اب وہ دو اور یہ تین ان کے باہم ان میں افضل کون ہے اس میں علماء مختلف طرف گئے ہیں کوئی کچھ کہتے ہیں کوئی کچھ کہتے ہیں بہرحال یہ عورتیں فضیلت والی ہیں ساری کائنات سے افضل ہیں ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے ہم اتنے ماں سمجھا ہے نا مسئلہ ہاں ان پان جیسی کوئی پوری کائنات میں خاتون نہیں ہے وہ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہے آگے دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کچھ اپنی عبادت کا ذکر و فکر کا حضرت مریم کو یا مریم مکن و تیل رب کے مریم تو اپنے رب کی بندگی کر اپنے رب کی بندگی کر اپنے رب کی عبادت کر, کر اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہے وسجودی اور تو سجدہ بھی کر ورا اور تو رقو کر رقو کرنے والوں کے ساتھ رکو کر رکو, کر رکو کرنے والوں کے ساتھ میں میرے رکوع کرنے والے راکعین کے جو ہے یہاں پہ مذکر کا سکھ ہے مطلب یہ کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کس کے ساتھ نماز پڑھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ یعنی ایک خاتون ہے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ نا. انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں اس کے کچھ اس پر کچھ گفتگو جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پہلی تو بات یہ ہے کہ وہاں جس طرح مردوں پر نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ضروری تھی عورتوں پر بھی اسی طرح ضروری تھی پہلی بات یہ بنی اسرائیل کی عورتیں جو ہیں یہ جایا کرتی تھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تو ان میں کچھ عورتوں نے خرابی کی کہ ان کے جو تعلق والے ہوتے تھے یہ اڑی یہ ایڑی والی جوتی نہیں ہوتی کیا کہتے ہیں اسے اونچی جوتی, جوتی لکڑی والی جوتی وہ پہن کیا آیا کرتی تھی عورتیں تو جس کا تعلق والا ہوتا وہاں کے اس کے گھر کے پاس سے گزرنے لگتی تو پاؤں زور سے کھٹکاتی تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ میں جا رہی ہوں مسجد تو بھی پہنچ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بطور سزا کے حیض مسلط کر دیا بطور سزا کے مسلط ہوا ہے ان پر تو اس وجہ سے یہ پھر جناب رکی پھر حکم آ گیا کہ اس حالت میں مسجد میں نہ آئے گھروں میں بیٹھی رہیں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل میں یہ عورتوں کا نماز پڑھنا مسجد میں جا کر یہ ضروری تھا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کر سمجھا گیا مسئلہ ایک بات دوسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے حضرت مریم رضی اللہ تعالی کی خصوصیت ہو صرف انہیں کہا گیا ہو کہ آپ نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ جی اور تیسری بات یہ ہے کیا حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ نہا جو ہے آپ جو نماز پڑھا کرتی تھی آپ کی نماز جو ہے وہ اپنے حجرے میں ہوا کرتی تھی باقی جماعت مسجد میں ہوا کرتی تھی مسجر میں باقی سارے کھڑے ہوتے تھے اور آپ اندر کھڑی ہو کر جماعت کی اقتدام میں نماز پڑھا سمجھ آ گیا مسئلہ جیسے حضرت سیدہ نفیس رضی اللہ تعالیٰ آپ حضرت سیدہ کینات رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد پاک میں سے ہیں آپ کا مزار شریف جو ہے وہ مصر کے اندر ہے بہت بڑا مزار ہے آپ کا بہت بڑی خانقاہ ہے وہاں تو حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ نے امام شافی کا دور ہو آپ کا دور ایک ہے امام رضی اللہ ہیں حضرت سعید نفیسر تعالیٰ کو حضرت سعید نفیسر پیغام بھیجا کرتی تھی کہ آپ نے مسلح مجھے سنانا ہے اس بار اور ہر بار امام شافی وہی سناتا تھا مسلح ٹھیک ہے نا جی امام رضی اللہ تعالیٰ آپ باہر کھڑے ہو جاتے تھے جماعت کرواتے تھے باقی لوگ کھڑے ہو جاتے تھے اماں صاحبہ جو ہے نا اپنے گھر کے اندر گھر کے اندر جناب دیوار کے ساتھ اندر ہی کھڑے ہو کر جماعت کے اتدا کیا کرتی تھی امام شافی باہر قرآن پڑھایا کرتے تھے آپ اندر سنا کرتے تھے اس طرح کر کے حضرت ہے سعیدہ رضی اللہ تعالیٰ جماعت میں شریک ہوا کرتی تھی بیس کی بیس ترابی امام شافی کے پیچھے پڑا کر اور مزے کی بعد امام شافر رضی اللہ عنہ جب بھی بیمار ہوتے نا آپ پیغام بھیجتے کہ سیدہ کے پاس جا کے میرے لیے دعا کرواؤں جب جاتے نا جا کے کہتے کہ وہ شافی کہتے ہیں میں بیمار ہوں دعا کر دیں تو آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ شفا دے گا وہ جس دن وہ کہہ دیتی نا اسی دن امام شافی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور ایک بار جب گئے نا بندہ اس نے جا کے کہا کہ شافی بیمار ہیں دعا کر دیں تو کہنے لگی اللہ تعالیٰ شافی کو اپنا دیدار عطا کرے امام شافی سمجھ گیا کہ بس آپ میرے روانگی کا ٹائم آ گیا ہے میں اگر میرے لیے شفا ہوتی نا اب تو میرے لیے دعا اور ہوتی شفا والی اب جو مول تعالیٰ کی دیدار والی دعا ہوئی ہے تو وقت آ گیا بس تو وہ اللہ اکبر جب ان کے جنازے وقت ہے نا تو غیر جنازے پڑھنے والوں کو فرمایا ور کا یہ مار نماز پڑھو تم نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو تم نماز پڑھنے والوں کے ساتھ یہ حکم ہوا حضرت سیدہ سعیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ کو آگے دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشا فرمایا یہ ایک یہ جو پیچھے قصہ بیان ہوا حضرت مریم کی ولادت کا ان کی اما کے منت ماننے کا ان کے امن نے منت مانی پھر وہ بیٹی کا پیدا ہو جانا پھر ان کا مسجد کے لیے وقف ہونا ہے جی؟, جی پھر جناب مدرسے کے لیے خانقاہ کے لیے وقف ہونا مدرسے کے لیے وقف ہونا علم دین کی خدمت کے لیے مسجد کی خدمت کے لیے وقف ہونا حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ نے کا پھر وہاں پہ ان علماء میں اختلاف ہونا جی, جی؟ ہوا یا نہیں ہوا جی ان کا اختلاف ہونا پھر ان کا آپس میں کل پھینکنا نہر کے اندر پھر حضرت سید اللہ علیہ السلام کی قلم کا وہ جناب مخالف سم کو چل پڑنا ربت بارک وطالیہ نے ارشا فرمایا حبیب پیارے یہ باتیں ساری بنی اسرائیل کے نبیوں کی ہیں بنی اسرائیل کی خاتون کی ہیں یہ واقعات ان کی کتابوں میں بھی صحیح صورت میں موجود نہیں ہیں اور ان میں سے بھی کسی کو یاد نہیں ہے آپ جن حالات میں کھڑے ہو کے ان کو سنا رہے ہیں مکے کے لوگوں کو یہ لوگ بھی کچھ نہیں جانتے ربت بارک وطالع نے حبیب پیارے یہی بات آپ کے ربت کہ سچے نبی ہونے کی دلیل آپ نے کسی سے سے کسی کسی کسی کو کتاب سے پڑھا نہیں پڑھیں تب جب کسی کتاب میں صحیح صورتحال موجود ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک بات جو آپ بیان کر رہے ہیں نا یہ تو ہم ہی بتا رہے ہیں آپ کو اور یہ آپ کے رب تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے ربت بارک وطالیہ اللہ تعالیٰ نے حبیب پیارے یہ تو ساری غیب کی خبریں جو ہم آپ کو دے رہے ہیں اکلام اکفر مریم اللہ تعالیٰ نے حبیب پیارے آپ تو اس لوگ موجود نہیں تھے جب وہ کل پھینک رہے تھے نہر میں جب وہ کلمے ڈال رہے تھے نہر میں وہ کلمے ڈال رہے تھے جن کے ساتھ تراد لکھا کرتے تھے اپنی کلمے ڈال رہے تھے نہر میں حبیب پیارے آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے ماں کو نہیں تھے جب وہ کلمے ڈال رہے تھے کہ کون یکفل مریمہ کون حضرت مریم کی خدمت کرے کون ان کی کفالت کرے بتائیں یار وہ علما ہیں اور اس بات پہ باس کر رہے ہیں یہ جو بچی وقف ہوئی یہ یہاں اس کی خدمت کون کرے اللہ تعالیٰ نے بیان، بیان یعنی خدمت, خدمت, خدمت, خدمت, خدمت کرنی ہے آپ ہی ہر کام کر جاتے ہیں، مجھے بھی کرنے دیں آپ ہی کرتے رہیں گے سارا کچھ مجھے بھی موقع دیں اللہ اکبر کیا شان ہے یار کیا تڑپ ہے ان کے اندر کیا جذبہ ہے ان کے اندر ہمارے یہاں پاؤں پیچھے کھینچنے پہ جھگڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے مجھے کھینچنے دے پیچھے وہ کہتے ہیں مجھے کھینچنے سے پیچھے کیوں بھائی رفتار کو تارے نے عرشا فرمایا وَمَا كنت سمون اور حبیب پیارے اس وقت موجود نہیں تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے میں اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ تمہیں اپنی طرف سے ایک کلمے کی خوشخبری سنا رہا ہے ایک کلمے کی خوشخبری سنا رہا ہے یعنی تیرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا وہ یعنی کہ ایک جو ذہری اسباب کے تحت سارے کے سارے کے سارے حکم سے پیدا ہوتا ہے نا, نا, نا, نا ہم بھی تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوئے لیکن دا ایک طریقے کے ساتھ دا ایک زہری اسباب جس طرح اختیار کیے جاتے ہیں انہی اسباب کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں لیکن جو میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں جیسے کسی بندے کو گولی لگے تو یہی کہتے ہیں نا گولی لگنے سے بندہ مرائے اور کوئی بندہ کسی کو تھپڑ مار دے اور مر جائے تو کیا کہتے ہیں بس یہ اللہ دی رضا سی اللہ تعالیٰ کی منشا یہی تھی تو بھئی جس کو گولی لگی وہ بھی تو اللہ کی منشا سے گیا ہے ایسے تھپڑ لگایا یہ بھی اللہ کی منشا سے گیا ہے تو اب یہ کہ وہاں کہنا گولی لگنے سے گیا ہے یہاں کہنا جناب یہ اللہ کی منشا سے گیا ہے کیا مطلب ہے اس کا اس میں فرق یہ ہے کہ تھپڑ لگنے سے بندہ مرتا نہیں ہے یہ زہری اسباب سے ماورہ بات ہے زہری اسباب سے ماورہ بات ہے تو اس وجہ سے بندہ جو مر گیا اب کہتے ہیں یار اللہ تبارک و تعالی کی منشا ہے اس کی ان کی مردی ایسی تھی یا اس کی منشا ایسی تھی ایسے ہی بندہ چلا گیا تھپڑ لگنے سے بندہ جاتا نہیں ہے جہاں پہ زہری اسباب سے اوپر کا کام ہونا فوق العادت کام ہو تو وہاں نسبت اس کی خالص رب کی طرف کی جاتی ہے جیسے آکالیہ صحت اسلام نے بدر کے اندر بدر کے اندر آکال صاحت السلام نے ایک مٹھی ریت کی اس طرح پھینکی تو سارے جتنے مشرق کھڑے تھے سارے اندھے ہو گئے سارے شکست کھا گئے جیسے آکل صحیح السلام ہجرت کی رات گھر سے نکلنے لگے پورا محاصرہ کیے انہوں نے حضور کے گھر کا آکل صحیح السلام نے سورہ یاسین پڑھی اور ایک مٹھی کنکریوں کی اٹھائی عکلیہ صاحب نے وہ اس طرح پھینک دی ظہری بات ہے ایک ہی سمت پھینکی نا چاروں طرف جتنے بھی لوگ کھڑے تھے سب کی آنکھوں میں پڑ گئی سب کے سر میں بھی پڑ گئی سارے اندھے ہو گئے اب اللہ تعالی کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ رحمت ہمارا رمایت عز رمایتا اللہ رما میں ایک مٹھی مٹی پھینکنے سے اندر تھوڑے ہوتے ہیں سارے لوگ اللہ تعالیٰ میں حبیب پہ جب آپ وہ پھینک رہے تھے نا وہ آپ نہیں پھینک رہے تھے بلاکن اللہ خود پھینک رہا تھا وہ اللہ خود ہی پھینک رہا تھا نہیں پھینک رہے تھے اللہ خود پر نسبت کس کی طرف ہوئی فوقلادت کام ہو رہا ہے نا نسبت کس کی طرف ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف رقط بار گو تعالیٰ نے ارشا فرمایا کہ باقی جتنے بھی لوگ پیدا ہو ہو رہے ہیں دنیا کے اندر آج تک جتنے بھی پیدا ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے تاطلس باف پیدا ہو رہے ہیں بھی اختیار کی جاتے ہیں میاں بیوی بی کا ملاپ ہوتا ہے بعد میں جا کے بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ ارشاہ کہ یہاں, ہوتا یہاں بھی رب کے حکم سے ہاں حضرت عیسیم لیکن وہاں ایسی عادت نہیں ہے کہ ایک ہی خاتون سے بچہ پیدا ہو جائے شوہر قریبی نہیں جائے اس کے ہے یا نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا نا تو وہاں ما عادت ہو رہا ہے رب تبارک وطالع نے فرمایا یہ میرا ہے میں اسے کہوں گا ہو جا تو یہ ہو جائے گا <سؤال> <سؤال> <سؤال> اللہ اکبر کبیر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاہ فرمائے جی دیکھیں اِنَّ اللَّهِ يُبَشِّرُكِ بِقَلِمَةٍ من حُسْمُهُ الْمَسِيْحِ بے شک اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایک کلمے کی خوشحبری دیتا ہے ہیں اسم المسیح اس کا نام مسیح ہوگا کیا ہوگا اس کا نام مسیح ہوگا اور فرمایا مسیح عیسی بن مریمہ وہ عیسی بن مریم ہوگا آپ بتائیں یار یہاں پہ جتنے بھی لوگوں کے نام لیے جاتے ہیں ان کا خاندان اور ان کا نصب ان کے ابے سے چلایا جاتا ہے ان کی ماں سے چلایا جاتا ہے مثال کے طور پر بچہ جو ہے نا اس کا ابا نائی ہو ماں تو بچے کو موچی کہیں گے نائی کہیں گے نائی کہیں گے نا کیونکہ ابا نائی ہے ماں جو بھی ہو ماں کا نصب نہیں کہنا جاتا اگر کہیں پہ گنا جاتا ہے شمار ہوتا ہے تو وہ ایک ہی ہستی ہے وہ حضرت سیدہ کی کی ہے کے بچوں کو سید کہا جاتا ہے بگرنا حضرت مول رضی اللہ بھی کہا جاتا کریم کا صلی اللہ علیہ چلتے ہیں ان کے بیٹوں سے میرا نسب اللہ تبارک وطالع نے میری بیٹی سے چلا دیا ہے اللہ اکبر کیا شان ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں فرمایا بن مریم مریامی ہوگا ابا کا نام نہیں ماں کا نام ہی لیا رب تبارک کو بتالا نے ہیں اور آگے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مریم پریشان نہ ہونا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہو اور تیرے دل میں پریشانی آ جائے کہ کیونکہ بچے جو بغیر باپ کے ہمارے یہاں معاشرے میں ہوتے ہیں ان کی عزت نہیں ہوتی باپ ہو بھی فوت ہو جائے یتیم ہو جائے بچے تو پھر بھی عزت نہیں رہتی ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ میں پریشان نہ ہونا وجیحن فی دنیا, والاخرہ دنیا میں بھی روب والا دبدبے والا ہوگا اور آخر میں بھی ایسا ہی ہوگا اندازہ لگائیں थार। थार। थार। थार। پھر ہوا یا نہیں ہوا جی حضرت عیسل سیاحت اسلام پیدا ہوئے آپ کی اماں لے کر آئی انہوں نے آگے کہا یہ نے بنی اسرائیل کے لوگوں نے آگے یہ کیسے ہو گیا تو نکاح نہیں ہوا تیرے تو شور کوئی نہیں ہے یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تُو یہ کہنا میں نے روزہ رکھا ہوا رب میں نے بولنا نہیں, بولنا نہیں بولنا. روزہ رکھا ہوا رب تعالی میں نے نہیں آپ نے لے. بولنا تلے. اشارہ کر دیا اسی سے پوچھ لو کہا بچہ پنگوڑے میں وہ کیا بولے گا جب وہ گئے انہوں نے کہا چلو دیکھ لیتے ہیں گئے آپ کے پاس آپ نے کہ انی عبداللہ. عبداللہ. اللہ کا بندہ ہوں یہ جتنا بھی معاملات ابھی تک بیان ہوئے اس سب نے یہودیوں کا بھی منہ توڑ دیا ہے اور نصرانیوں کا بھی نسرانی کہتے تھے خدا ہیں اللہ تبارک و تعالی میں وہ پیدا ہو رہے ہیں حضرت مریم کے ہاں پیدا ہو رہے ہیں ان کی ماں ہیں اور ہمارے کلمہ کن ہمارے کہنے سے پیدا ہو رہے ہیں بغیر باپ کے پیدا ہو رہے ہیں بغیر ماں کے نہیں ان کی ولادت ہو رہی ہے رب کی شان یہ لمعی کیا انداز ہے توحید کے بیان کرنے کا ہے رفت بار گوتال نے ارشا فرمایا کہ فرشتے آئے انہیں خوش خبری دی آ کر اور رفت بار نے یہاں پہ بڑے عجیب انداز میں بڑے خوبصورت پیرائے میں انہیں جواب دیا میں کہ تم یہ کہتے ہو کہ اس علیہ السلام کی ولادت جو ہے وہ ایک یعنی کہ البیلے طریقے سے ہوئی ہے اچمبے سے ہوئی ہے تو میں انہیں تم نے خدا مان لیا ہے تو فرمایا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے ہاں یا پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی بوڑھے ہو گئے ہیں بیوی بی ان کی بانج ہو گئی ہے وہاں بچہ پیدا ہو رہا ہے تو وہ عجیب کیوں لگتا تمہیں وہ عجیب کیوں نہیں لگتا معاملہ تمہیں اللہ اکبر پھر حضرت مریم کی ولادت جو ہے آج تک کسی خاتون کو مسجد اقسا کی خدمت کے لیے قبول نہیں لی کیا گیا آج یہ قبول ہو رہی ہے یہ بھی تو عجیب بات ہے نا ہمارے حضرت زکری علیہ السلام تالا لگا کے جا رہے ہیں واپس آتے ہیں پھل پڑے ہوئے وہ بھی موسم یہ بھی تو عجیب بات ہے نا و بار میں اتنی ساری عجیب باتیں چھوڑ کے صرف ایک ہی بات ہے صلی کی ولادت والی لے کر کے بغیر باپ کے پیدا ہوئے تم نے انہیں خدا کیا لیا ہے کیسے بیوقوف ہو تم کیسے احمد ہو تم کہاں بیٹھ کے سوچتے ہو تم یہاں پہ جہاں پہ رد اور نصاریوں کا وہاں پر رد ہو یہودیوں کا رب تبارک وتعالى نے مجھو اتنے معزز اور معزز اور با طریقے کے ساتھ دنیا میں آئے عیسی اور اپنی ماں کی عزت و ناموس کے لیے بول پڑے تو وہ اس کے بارے میں تم باتیں کرتے ہو بڑے ب شرم ہو رب تبارک وتعالى نے ارشاد میں وجیحن فی دنیا والآخرہ وہ دنیا میں بھی عزت اور مقام اور رتبے والا ہے آخرت میں بھی مقام والا ہے ہیں اللہ اکبر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور اللہ تعالی میں وہ من المقربین اور اللہ تبارک تعالی کے خاص قرب والوں میں سے ہے موس علیہ السلام پر بھی ان کی قوم نے الزام لگایا ایک الزام لگایا تھا حضرت السلام پر نوز ربت بارک و تعالیٰ نے ربت بارک و تعالیٰ ہاں وجاہت والے, والے مقام والے ہیں وہی بات ربت بارک و تعالیٰ نے حضرت علیہ السلام کے متعلق فرمائی میں عیسیت والے ہیں رب تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بغیر باپ کے ہوں گے مطلب یہ نہیں کہ کوئی بھی کہ انہیں پریشان کرتی رہے شرمندہ کرتی رہے بھر نا نا نا وہ میرے کلمہ کن سے پیدا ہوں گے بڑے روب والے جلال والے مقام والے ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فی الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کا مقام بڑا بلند ہوگا اور آگے فرمایا وَمِنَ الْمُقْرَّبِينَ اللہ اللہ تمہیں رسمائے اور میرے خاص قرب والے ہوں گے میرے خاص قرب والے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی سمج